اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّّہ رب العلّمین الرحمن الرحیم وسلاۃ والسلام علیٰ سید الانبیاء والمرسلین امام المطین خوتمنبین سید مولانا محمد و علیٰ علیہ و اصحاب اجمائین باتنی بیماریوں میں ایک بہت بڑی اور بڑی خطرناک جو بیماری ہے اس کو کہا جاتا ہے اتباع شہوات سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ شہوات کی جب بات ہوتی ہے تو عام طور پہ ذہن میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے وہ غلط ہے شہوات کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی ہر خواہش کو چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو اس کو پوری کرنے کی کوشش میں لگ جانا اس کا مطلب صرف اور صرف جسمانی معنوں میں جو ہمارے ہاں لیا جاتا ہے وہ نہیں ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ضرورت اور ایک چیز ہوتی ہے خواہش دونوں میں فرق ہوتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے انسان جائز طریقے سے جو کوششیں کرتا ہے اگر نیت درست رکھی جائے تو وہ بھی عین عبادت ہے لیکن خواہشات کے پیچھے لگ کر یہ بھی اگر نہ دیکھا جائے کہ خواہش جائز ہے یا ناجائز ہے تو اتباع شہوات میں آئے گا اور اگر خواہش جائز ہے لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اور وسائل کے انتظام میں ناجائز راستوں پہ چل پڑے تو بھی اتباع شہوات ہے یہ جو اتباع شہوات ہے یہ انسان کو اللہ کے راستے سے بہکا دیتا ہے اور اس کے سلسلے میں قرآن مجید میں بھی براہ راست ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے یہ کہا گیا ہے مفہوم عرض کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو حساب کو بھول بیٹھے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے نفس کو خواہش سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی قرآن نے کہا کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے سے کیا مطلب اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرنے سے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم خواہشات کے پیچھے لگ کر کہیں اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی فرمانی میں تو نہیں پڑ رہے اب یہ جو شہوات کا معاملہ ہے اس کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے اول تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا کہہ دینا چونکہ اللہ کا کلام ہے یہی کافی ہو جانا چاہیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین آپ کا عمل آپ کا قول ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب قرآن مجید کی تفسیر ہے عملی تفسیر ہے تو آپ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے اور ایک حدیث میں تو یہ آپ نے کہا کہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں ایک اس میں ہے ہرس اور تمام گم رہنا دوسرا ہے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور تیسرا ہے اپنے آپ پر فخر کرنا اب دیکھیں اس کو بات کو سمجھے اب ہم آپ کے پاس ہر جمعے کو حاضر ہوتے ہیں بہت فاصلہ ہے سوا گھنٹہ ایک طرف ہمیں لگتا ہے سوا گھنٹہ آنے میں سوا گھنٹہ جانے میں چاہے ہم گھر سے آئیں سوا گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ چاہے دفتر سے آئیں سوا گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ اب ظاہر ہے کہ سواری چاہیے اب کہنے کو اگر ضرورت کی بات کریں تو ایک موٹر سائیکل سے گزارا ہو سکتا ہے اب صحت اور طبیعت ہمیں اجازت نہیں دیتی موٹر سائیکل پہ اتنا سفر کرنے کی تو پھر اب گاڑی چاہیے یہ ضرورت ہے لیکن کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی جو ہے وہ کوئی بہت آلی شان بہت زبردست کوئی لینڈ کروزر کوئی گرینڈ کروزر ٹائپ کی گاڑی ہو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے سفر آرام سے کٹ جائے سخت سردی میں ہلکی سی گرم ہوا مل جائے سخت گرمی میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا مل جائے بس کافی اور یہ ضرورت ایک انتہائی چھوٹی گاڑی سے بھی پوری ہو جاتی آپ نے دیکھا ہمارے پاس الحمد ہم نے جو گاڑی رکھی وہ سب سے چھوٹی گاڑی آج پاکستان میں کیوں کیونکہ یہ ضرورت ہے خواہش کا کیا ہے خواہش کا مسئلہ یہ ہے کہ نفس کی ایک بات پوری ہو جاتی ہے تو وہ پھر اسے اگلی کے لیے ضد کرتا ہے پھر وہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ اس سے اگلی کے ضد کرتا ہے اور یہ معاملہ ہر زندگی کے شعبے میں ہے اور ہر مزاج میں ہے ہم نے گاڑی کی مثال دی کچھ لوگ ہیں ان کو خواہش ہے لباس زیادہ سے زیادہ آلہ ہو اور الماری کھولنے تو اندر ڈیڑھ سو لباس لٹکے ہوں یہ ہماری ضرورت نہیں ہے یہ ہماری خواہش ہے ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے جب ہم ماسٹرس کر رہے تھے اگر وہ مسلمان ہوتے تو ہم کہتے کہ سچا مسلمان وہی وہ ہے اور ہماری دل سے دعا ہے کہ اگر ابھی بھی حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے کیونکہ مسلمان ہونے کے علاوہ اگر اخلاقیات کی بات کریں زبان کی بات کریں تو این اسلام کی تفسیر ہے محساف افریقن امریکن تھے دو چیزیں ہم نے ان سے سیکھی آج سے تیس بتیس سال پرانی بات ہے اور وہ جب جملے انہوں نے کہے تو ہمارے دل میں ایسے گڑ گئے کہ آج تک گڑے ہوئے ہیں اللہ کا کرم بہت سے لوگوں بات سنتے ہیں دل میں بات نہیں بیٹھتی بہت سے سنتے ہیں بات دل میں بیٹھ جاتی ابے بہت بڑے قصے ایسے ملتے ہیں کہ ایک ڈاکو تھا لیکن قرآن سے اسے سے رغبت تھی اب بندہ سوچتا کہ ایسا ڈاکو تھا جس کو قرآن سے رغبت تھی پھر بھی ڈاکے ڈالتا تھا لیکن جناب کافلہ آ رہا تھا کافلے کے سردار نے کیا کیا کہ حفاظ آگے کر دیے کہ اونچی آواز میں تلاوت کرتے چلے جاؤ اور اتفاق ایسا کہ جب یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھے تو جو حافظ تھا وہ تلاوت وہ آیت کر رہا تھا کہ جس کا مفہوم بنتا ہے کیا اب بھی لوگ اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئیں گے نہیں تڑپیں گے نہیں اب قرآن سے ان کو عشق تھا قرآن پڑھتے تھے یہ آیت پچاس ہزار دفعہ پڑی ہوگی انہوں نے لیکن اثر نہیں ہوا لیکن اس دن وہ دل میں جا کے لگ گئی اور ایسی زبردست لگی کہ نہ صرف توبہ کی استغفار کیا پورا حساب لگایا میں نے کہاں کہاں کس کس کو لوٹا اس سب کا مال و اسباب واپس کیا اس سے معافی مانگی اور پھر ایک استاد ڈھونڈا اور پھر اللہ نے اس کو وہ مقام دیا کہ آج ان صاحب کا نام اولیاء اللہ میں شمار ہوتا ہے رحمتہ اللہ علیہ تو یہ ہمارے استاد تھے دو باتیں انہوں نے بڑی دلچسپ کی ایک تو جب لیکچر شروع ہوا تو پہلا جملہ ان کا جو تھا وہ تھا دیر ایک ضرورت ہوتی ہے اور ایک خواہش ہوتی ہے نا جانے کتنی دفعہ جملہ ہم نے پہلے بھی سنا ہوا تھا لیکن اس غیر مسلم کے منہ سے یہ جملہ ایسا دل میں جا کے لگا کہ اس کے بعد اللہ نے خواہشات کے معاملے میں بڑھا ہمیں نوازا کہ غیر ضروری خواہش اگر کبھی آئی بھی تو کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہوا کہ وہ ختم ہو گئی دوسری مثال ان صاحب نے یہی لباس پھیلی دی کہہ کہ ایک دفعہ ایک دعوت میں جانا تھا ہماری بیگم نے دروازہ کھولا الماری کا اور اس میں بے تحاشا لباس لٹک رہے تھے اور انہوں نے کہا جی مجھے تو ایک نئے لباس کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اس سلمی میں کم سے کم پچاس اس وقت لٹکے ہوئے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ایک نئے لباس کی ضرورت کیوں ہے تو کہتے ہیں انہوں نے تھوڑا سا سوچا اور بیگم کہنے لگی اچھا چلیں مجھے ایک نئے لباس کی خواہش ہے جو ضرورت میں اور خواہش میں اگر ہم فرق کرنا شروع کر دیں گے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی سکون قلب حاصل ہو جائے گا کیونکہ یہ نفس ہے جو انسان کو تباہی کے راستے پہ لے جانے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے اب ہمیں تین چار کام اس میں کرنے بھی ہیں اور کچھ باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنی ہے اور دل میں بٹھانی ہے ایک تو سبب یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل مچلتا ہے چھوٹے گھر میں رہتے ہیں کسی جگہ سے گزرتے ہیں کمال محل نظر آتا ہے دل کہتا میرے پاس بھی ایسا محل ہونا چاہیے چھوٹی گاڑی میں جا رہے ہیں آرام دہ ہے ایئر کنڈیشنر بھی ہے ہیٹر بھی ہے گاڑی بھی آرام دہ ساتھ میں ایک لینڈ کروزر گزرتی ہے اب بندہ کہتا ہے یار ایسی گاڑی ہونی چاہیے ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم نفس کی شرارتوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی نا ہیں ہم یہ نہیں سئے کہ جو اللہ نے ہمیں جائز طریقے سے ہماری ضرورت پوری کر دی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے ہاں اگر خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز ذرائع اور وسائل موجود ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے لیکن کیا یہ اچھی بات ہو کہ جو وسائل آپ کے جائز ہیں اور آپ اپنی بڑی خواہش پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑی خواہش کی بجائے خدمت خلق کرتے ہیں آپ کسی غریب کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اس کا ماہانہ خرچہ اٹھا لیں اس کی تعلیم کا ذمہ لے لیں اس کی تربیت کا اہتمام کر دیں پھر ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے صحبت میں ہماری کمزوری ہے ہم لوگوں نے صحبت کے لیے جو بندے چنے ہیں وہ بندے غلط ہیں صحبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر سے باہر سے بدل دیتی ہے نیک اور پرہیزگار کی صحبت میں وقت گزاریں گے آپ کا دل نرم ہوگا اس میں نیکی آئے گی اس میں پرہیزگاری آئے گی اس میں نفس سے لڑنے کی قوت آئے گی قلب میں مضبوطی آئے گی روح میں مضبوطی آئے گی اللہ سے تعلق بڑھے گا اور اللہ آپ کو گیلی آنکھ دے, دے گا یہ گیلی آنکھ بہت بڑی نعمت ہے اور گیلی آنکھ سے صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھا تو آنکھ گیلی ہو گئی یہ تو بہت لوگوں کو حاصل ہے اللہ کے فضل و خرف سے پاکستان میں کہیں کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی آفت آتی ہے ایک دنیا ٹوٹ پڑتی ہے مدد کرنے کے لیے گیلی آنکھ تو ہے لیکن کیا یہ گیلی آنکھ اپنے کرموں پر بھی ہے یا نہیں ہے کیا یہ گیلی آنکھ اپنے حالت پر بھی ہے یا نہیں ہے اس کا صرف سبب جو ہے وہ کیا ہے اگر نہیں ہے کہ ہماری صحبت درست نہیں ہے ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا ہے اور ہماری صحبت آج جو ہے وہ فیس بک واٹس ایپ سوشل میڈیا ہو گئی ہے جس پہ بد زبانی بد جھوٹ ایسا بازار گرم ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی جھوٹ جو ہے اتنا بھر گیا ہے ابھی چند دن پہلے ہمارے کزیز ہیں اور ہمارے افسرانے بالا میں بھی ہیں جہاں ہم نوکری کرتے ہیں ان کا ایک کلپ ملا انہوں نے تذکرہ کیا کہ آج ساری دنیا کے اندر ہر سال دیکھیے جی دنیا میں مختلف سروے ہوتے ہیں کہیں پہ کہ جی کرپشن کہاں سب سے زیادہ ہے کہیں پہ جھوٹ کہاں زیادہ ہے کہاں پہ یہ ہے کہاں پہ وہ ہے کہاں کے لوگ سب سے زیادہ خوش ہیں کہاں کے لوگ سب سے زیادہ تکلیف میں ہیں تو حیرانی ہوئی دکھ ہوا یہ جان کر کہ دنیا کے اندر جھوٹی ترین قوم میں پاکستانیوں کو تیسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے اور ایک چیز ذہن میں رکھیں جو جھوٹا ہوتا ہے اس میں منافقت بھی ضرور ہوتی ہے جھوٹ ایسے ہی نہیں بولا جاتا اس کا مطلب نہ صرف یہ کہ ہم جھوٹوں میں انعام یافتہ ہیں بلکہ ہم منافقت میں بھی انعام یافتہ ہیں تو صحبت سے دوری ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اچھی صحبت تلاش کریں اس کے لیے کہیں جانا پڑے تو جائیں اور اگر کوئی موقع نہیں مل رہا تو کم از کم صحبت کے لیے اللہ کے کلام ہی کو پکڑ لیں قرآن مجید کو پڑھیں کثرت کے ساتھ پڑھیں ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں کسی کے زیر نگرانی ہو جائے زیر سرپرستی ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے اس کے علاوہ تباہ شہوات وہاں آتی ہے جہاں پہ انسان کو فضول خرچی کی عادت پڑ جائے خام خاں اور یہ فضول خرچی بھی ہر جگہ ہے آپ ایک چیز دیکھیے کہ کھانا کھانے بیٹھے کھانے میں بھی ہماری فضول خرچی ہے کہیں پہ کوئی ضرورت کا سامان خریدنے گئے وہاں بھی ہماری فضول خرچی ہے فضول خرچی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب چھوٹی گاڑی سے کام چلتا تھا بڑی لے لیں فضول خرچی یہ بھی ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے لیکن پھر بھی کھائے چلے جا رہے ہیں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا فرمایا کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کر اٹھ جاؤ اور ہم تو بھوک رکھ کر اٹھنا تو چھوڑیں ہم بھوک پوری کرنے کے بعد بھی کھاتے جاتے ہیں ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں نا ٹھیک کیا ہے یہ جو زبان کا چسکا ہے یہ بھی ہمیں اتباع شہوات میں دھکیل دیتا ہے پھر لاپرواہی لاپرواہی بھی ہمیں اتباع شہوات میں دھکیل دیتی ہے مال کی فراوانی ہے بالکل لاپرواہی ہے بہت مال ہے بالکل لاپرواہی ہے کہاں خرچ کیا کیسے خرچ کیا کیوں خرچ کیا ایک چیز ذہن میں رکھیں اللہ نے زیادہ سے نوازا ہے تو بہت نعمت ہے یہ الحمدللہ لیکن اتنا ہی بڑا حساب بھی ہے زیادہ ملے گا تو زیادہ کا حساب ہے یہ نہ بھولیں اب ایسے لوگ بھی ملیں گے خوب مال ہے گھر پہ خرچ نہیں کرتے گھر والے تکلیف میں ہیں دنیا میں خرچ کیے جا رہے ہیں کہ جناب واہ واہ واہ ملک صاحب حاجی صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب کتنا بڑا دل ہے جی کتنا بڑا ہاتھ ہے جی اور گھر میں گھر میں برا حال ہے باہر ہیں زبان میٹھی ہے لوگ کہتے ہیں واہ واہ واہ واہ کیا جناب میٹھی زبان ہے کیسا اخلاق والا ہے گھر میں ہیں بد زبانی ہے بد کلامی ہے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں مار پیٹ بھی کرتے ہیں گالم گلوچ بھی کرتے ہیں اس میں آسائشات کا بڑا ہاتھ ہے جتنا زیادہ مال جتنی آسائشیں جتنی سہولتیں اتنا بڑا خطرہ کہ ہم شہوات کے پیچھے چل پڑیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مال نہ کمائے ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگے کہ ہمیں مال دے اللہ سے دعا مانگے کہ ہمیں خوب نوازے دنیاوی طور پہ بھی نوازے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر ان جو بیماریاں ہیں ان سے دوری کا جو اسباب ہیں وہ بھی ہمیں مہیا کر دے تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں خدمت خلق کریں اور ہم یہ جو اس قسم کے معاملات ہیں جس میں شہوات کی بات آ جاتی ہے جس میں شہرت کی خواہش کی بات آ جاتی ہے جس میں لوگ ہمیں بڑا سمجھیں لوگ ہمیں یہ سمجھیں لوگ ہمیں وہ سمجھے آ جاتی ہے اس سے بھی اللہ بچائے ہمارے بزرگ عالدین علیہم الرحم کا جملہ اکثر سننے میں ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مال و دولت ہونا چاہیے مال و دولت جیب میں ہونا چاہیے دل میں نہیں ہونا چاہیے مال رکھنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے جس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے حالات دیکھنے میں وہ کہتے ہیں ٹوں کہ بڑی لگی رہتی ہے ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کل تو ایسا تھا آج ایسا کیسے ہو گیا کل تو یہ سائیکل پہ پھرتا تھا آج اس کے پاس گاڑی کیسے آ گئی ہے کل تو اس کے گھر کی خواتین جو ہیں وہ عام لباس پہنتی تھی آج اتنے زرک برق لباس کیسے پہنتی ہیں ان کا ذہن سہن کیسے بدل گیا ہے اپنی فکر نہیں اور اس پہ پھر حسد کرنا اور حسد ایک بذات خود بہت بڑی باتنی بیماری جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور یہ بھی تباہ شہوات میں لے جاتی ہے اس حسد میں انسان پھر دو چیزوں کی طرف چلتا ہے ایک اس طرف چلتا ہے کہ یہ اس کے پاس جو ہے اس کے پاس کیوں ہے اور یا اس طرف چل پڑتا اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے اور اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں کیا جائز ذرائع سے میں حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں یا میں صرف ناجائز ذرائع ہی سے حاصل کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک واقعہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ نماز کے لیے مسجد میں جانے لگے گھوڑے کی لگام کسی کو دے دی امانتا واللہ عالم اور دل میں نیت یہ کی کہ دو سکے جو بھی اس وقت دینار تھا یا جیسے آج روپے ہوتے ہیں جو بھی تھا کہ میں شکرانے کے طور پہ اس کو دوں گا واپس آئے تو بندہ لگام کے ساتھ غائب ہو چکا تھا بازار سے گزرے تو اپنی ہی لگام کو وہاں پہ بکتے ہوئے دیکھا پوچھا یہ کہاں سے آئی کہنے لگا کہ جی ایک شخص میرے پاس بیچ گیا آپ نے پوچھا کتنے میں بیچی اس نے کہا دو سکوں میں بیچی یعنی وہی دو سکے جو علی رضی اللہ تعالی انہوں نے نیت کیے تھے کہ میں اس کو شکرانے کے طور پہ دے دوں گا وہی اس کو ملے لیکن اگر علی کے ہاتھ سے ملے ہوتے تو تبرک والے ہوتے نعمت والے ہوتے لیکن وہی دو سکے اس کو ملے حرام کر کے ملے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سارے معاملات یہ ہماری ساری باطنی بیماریاں ان سب کا علاج ہم بار بار کہتے ہیں صرف اور صرف علاج میں دو تین چیزیں ہیں اور آسان ہے دین ہمارا بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے ہمیں فرائض و واجبات کا خیال رکھنا ہے اور اپنے سارے کے سارے حواس کی حفاظت کی کوشش خلوص کے ساتھ کرنی ہے غلط نہ سنے غلط نہ دیکھیں غلط نہ کہیں غلط نہ چھوئیں غلط کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں غلط کی طرف قدم نہ بڑھائیں غلط نہ چکھیں چند باتیں ہیں اتنی مشکل نہیں ہیں مگر ہیں کہ ہمارے قلب کمزور پڑ گئے ہیں ہماری روح کمزور پڑ گئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ستر سے زیادہ باطنی بیماریاں ہمارے کچھ مشائق نے درج کی ہیں ستر سے زیادہ اور سب کا تعلق آپس میں کہیں نہ کہیں جڑا ہوا نظر آتا ہے ہم نے آج تک جتنی باطنی بیماریوں کی گفتگو کی ہے اس مسجد میں جمعہ کے بیان میں آپ نے دیکھا تقریباً سب ایک ہی جگہ انسان کو پہنچاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اگر ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے اللہ تعالی اطمینان قلب بھی دے گا اور ہماری زندگی جو ہے اس کو آسانی دے گا بے چینی بے قراری وہ جو کہا گیا کہ اللہ کا ذکر جو ہے قرآن میں کہا گیا اس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے ہمارے تو دلوں کو اس سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ باطنی بیماریاں کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑیں ان سب چیزوں سے لڑنا آسان ہو جائے گا زندگی آسان ہو جائے گی سادگی میں بڑی برکت ہے بہت برکت ہے ہاں اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا اظہار کریں لیکن اس کا اظہار اس طرح سے نہ کریں کہ کسی دوسرے کو تکلیف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا اذن و توفیق بخشے تاکہ ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکیں آمین وہ اللہ علی خیر خلقی سیدنا سعیدنا و مولانا محمد و اصحاب ہی اجمعین بے رحمت